ہاں زمزم سے کوئی آدمی اگر وضو کرے برکت حاصل کرنے تو اس میں کوئی شرح حرج نہیں بلکہ لوگ نہا بھی لیتے جس وقت وہاں کوئی پانی نہیں تھا ابن کثیر نے اس کو لکھا کہ جب یہ کنواں جاری ہوا زمزم شریف کا تو یہاں کی آبادی اس لیے بتی کہ جرہم نامی ایک قافلہ تھا جو وہاں سے گزرا اور اس کی نظر ایک آبی پرندے پر پڑی جو پانی کے پاس پایا جاتا زریتی لی زمین تھی پانی کی ضرورت تھی تو لوگوں نے اس علاقے کا دورہ کیا کہ یہاں پانی ضرور جب دیکھا دو کہ پانی تلاش کیا تو زمزم تک پہنچ گئے سارے قافلے والوں کو بلا لیا یہاں سے آبادی بڑھنا شروع ہوئی تو حضرت حاضرہ سے ان کا ایک معاہدہ ہوا جو بنے کثیر نے نقل کیا کہ یہ کنواں میرا ہوگا قبضہ میرا ہوگا پانی لینے کی تمہیں اجازت ہوگی اب اس زمانے میں ساری ضرورتیں اسی پانی سے پوری ہوتی تھی یا نہیں اور ایسا کون مسلمان بے غیرت ہوگا کہ جو زمزم شریف کی بے ادبی کرے اور غلیز جگہ اس کو استعمال کرے بلکہ جب اپنے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو برکت کے لیے ڈالتے ہیں اگر وضو کرتے ہیں تو برکت کے لیے کرتے ہیں اس لیے اس میں شرن کوئی حرج نہیں